الوافی یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پر مشتمل ہے لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے اس لیے احادیث کی تعداد صرف دو ہزار کے قریب ہے کتاب کے مولف نے اس کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے جن کی مجموعی تعداد دس ہے ان میں سے تیسرا مقصد العبادات یعنی کہ عبادات سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے اور اس مقصد کے نیچے بہت سی کتب ہیں ان کتب میں سے گیارہویں کتاب الکتاب الحادی عشر اسم یہ گیارہویں کتاب روزوں کے بارے میں ہے اور اس اس کتاب کے نیچے کئی فصلیں ہیں پہلی فصل جو ہے وہ ہے سیام و رمضان رمضان کے روزے یعنی کہ وہ احادیث جو رمضان کے روزوں سے تعلق رکھتی ہیں اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں ان میں سے دو باب ہم پڑھ چکے ہیں تیسرا باب آج شروع کریں گے باب سوم رو یتی و افت یتی کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزے ترک کرو حدیث نمبر 702 702 قاف اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصومو و اذا رأیتموہ فافطرو فان غم علیکم فقدرو لہم عبداللہ بن عمر ردی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ ادار آئی تمہ جب تم اسے دیکھو تب روزہ رکھو اسے دیکھو کسے دیکھو یعنی کہ رمضان کے چاند کو جب رمضان کے چاند کو دیکھو تو تب روزے شروع کرو وہ ادار ائی افترو اور جب تم اسے دیکھو تب روزے ترک کرو یعنی کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب رمضان کے روزے ختم ہوں گے ان دو الفاظ پہ آپ غور کریں تو اس سے پتہ چلا کہ روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر ہوگا روزوں کا اختتام چاند دیکھ کر ہوگا جدید وسائل اور ذرائع جن کے ان سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ اس معاملے میں اساس اور بنیاد نہیں ہیں جب تک چاند نظر نہ آئے رمضان کے رودے شروع نہیں ہوں گے الا یہ کہ شابان کے تیس دن مکمل ہو چکے ہوں شبان کے تیس دن مکمل ہو جائیں پھر چاند نظر آئے یا نہ آئے رمضان شروع ہو جائے گا لیکن اگر شابان کے عمر تیس دن ہوئے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا ماہرین فرقیات کی یہ رائے ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہے گرج نظر نہیں آیا چاند جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے گرچہ نظر نہیں آیا تو ان کی باتیں مان کر روزہ نہیں رکھا جائے گا روزوں کا آغاز چاند دے کر ہوگا روزوں کا اختتام شوال کا چاند دے کر ہوگا فعین غم علیکم پس اگر تم پہ بادل چھا جائیں اگر مطلع غبار آلود ہو اگر تم پہ بادل چھا جائیں تو کیا کرو فخ تو اس کے لیے اندازہ کر لو اور فخر الحو کی وضاحت ایک اور ویک میں آئی ہے کہ پھر تم تیس دن مکمل کر لو اگر اس دن جس دن آپ چاند دیکھنا چاہ رہے ہیں چاند نظر نہیں آتا بادل ہیں تو پھر آپ تیس دن مکمل کر لیں شبان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں اور رمضان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں بلکہ دیگر مہینوں میں بھی یہی سوچ چلے گا یعنی کہ انتیس دن ہو گئے اور آپ چاند دیکھ رہے ہیں چاند نظر نہیں آیا تو پھر آپ کیا کریں گے تیس دن پورے کر لیں گے حدیث نمبر تین سیون زیرو تھری میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے فقل ابو رحاق وقص اللہ تعالیٰ سے ہے اور یہ ان دس صحابہ کلام میں سے ایک ہیں جنہیں اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے جن دس صحابہ کلام کو نبی علیت اسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی یہ ساتھ بن ابو وقاص کہتے ہیں ضرب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيده الاخرى نبی علیہ الصلوۃ نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارا فقال تو اپ نے کہا الشهر ها قدا و مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے یعنی کہ اشارے سے اپ نے کہا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے دس دن پھر آپ نے کہا ہا کلا اس طرح ہوتا ہے کتنے دن ہو گئے؟ بیس. کر دی. ایک انگلی کو کم کر دیا یعنی کہ دس کی دس انگلوں کو کھڑا نہیں کیا بلکہ نو کو کھڑا کیا مثال کے طور پہ یہ دیکھیں ایک انگلی بند کر لیں یا یہ انگوٹھا بند کر لیں اب ویسے ہو کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں कि महीना دن کا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ روایت مختصر طور پہ آئی ہے ورنہ اگر اس روایت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تو پتا چلے گا کہ نبی علیہ سلاد اسلام نے یوں کہا تھا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے تین دفعہ اشارے کیے دونوں ہاتھوں کی پانچوں چونگیوں کو کھول کر کتنے دن ہو گئے تیس دن اور دوسری بار پھر آپ نے یوں کہا تھا کہ یہ اس طرح اور پھر اس طرح اب دن ہو گیا گویا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہینہ کبھی تیس دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی انتیس دن کا ہوتا ہے تو یہاں پہ جناب استاد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں مارا تو آپ نے کہا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے پھر تیسری بار آپ نے ایک انگلی کم کر دی تو گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کبھی مہینہ انتیس دنوں کا ہوتا ہے اور دوسری روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کبھی مہینہ انتیس دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی تیس دنوں کا باب نمبر چار اور اس آخری عدی سے پتا چل گیا کہ تیس سے اوپر کا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انتیس کو چاند نظر نہیں آیا آپ تیس کا بھی انتظار کریں اور تیس کو بھی نظر نہ آئے تو اب چاند کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مہینہ یا انتیس کا ہوتا ہے یا تیس کا باب باب نمبر چار. عید, عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے ہیں. عید کے دو مہینے کون سے ہوتے ہیں ایک رمضان یا عید الفطر والا مہینہ ہے یعنی جس کے بعد عید الفطر آتی ہے دوسرے نمبر پہ ذو الحجہ جس میں عید آتی ہے تو آپ کہنے عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے اس کا کیا مطلب ہے یہ آگے حدیث پڑھ کر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں سات سو چار سیون زیرو فور اس حدیث کو اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا بکرا تھا رضی اللہ عنہ رویت ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ رویت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا شہرانی لا دو مہینے ایسے ہیں جو کم نہیں ہوتے شہر دن کون سے دو مہینے عید والے دو مہینے پھر آپ نے ان کے نام بھی بتا دیے رمضان ذو الحجہ یعنی کہ ماہ رمضان اور ماہ الحجہ تو یہ دو مہینے کام نہیں ہوتے دو مہینے کام نہیں ہوتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سال میں یہ دونوں مہینے انتیس دنوں کے ہوں اگر ایک انتیس کا ہوگا تو دوسرا تیس کا ہوگا اگر رمضان انتیس کا ہے تو ذوالحجہ تیس کا ہوگا اور اگر رمضان تیس کا ہے تو ذوالحجہ ممکن ہے انتیس کا ہو جائے یعنی کہ دونوں مہینے انتیس انتیس کے ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مہینے اگرچہ ایام کے لحاظ سے کم ہو جائیں ادب و ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوتے رمضان کے رودے کسی مسلمان نے رکھے انتیس کے انتیس اور چاند چاندلو ہو گیا عید آ گئی اب یہ مہینہ کتنے دنوں کا رہا انتیس کا تعداد کے لحاظ سے ایام کی تعداد کے لحاظ سے انتیس دنوں کا ہے لیکن عدل و سواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوگا جس نے انتیس دن کے روزے رکھی اس کو 30 دن کے روزوں کا سواب ملے گا تو یہ دو مطلب بیان کیے گئے ہیں ان میں سے دوسرا مطلب جو ہے وہ زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ گارنٹی دینا کہ رمضان اور ذو الحجہ دونوں کم نہیں ہو سکتے یہ مشکل ہے کہ بھی رمضان اور دونوں انتیس انتیس کے ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے تو یہ گارنٹی دینا ناممکن ہے اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں مہینے ادر و سوبھا کے لحاظ سے کم نہیں ہوتے اس کے بعد باب نمبر پانچ باب بد من الفجر. روزے کا آغاز کب سے ہوگا فدر سے ہوگا ان کے روزے کا آغاز عشاء کے وقت سے نہیں ہوگا مغرب کے وقت سے نہیں ہوگا بلکہ فجر کے وقت سے ہوگا اور شاید آپ لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہو اور یہ بات درست ہے کہ پہلی امتیں جب روزہ رکھا کرتی تھیں تو ان کے روزے کا آغاز عشاء کے بعد سے ہو جایا کرتا تھا اور اگر کوئی عشاء سے پہلے سو جاتا تو اس کے ساتھ ہی اس کے نئے روزے کا آغاز ہو جاتا اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب ہماری باری آئی تو فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے پوری رات آپ کھانا کھا سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں اور آپ کے روزے کا آغاز فجر کے وقت سے ہوگا جب فجر شروع ہو جائے گی حدیث نمبر سات سو پانچ سیون زیرو فائیو اس حدیث کو اپنے ابھی کتب میں جگہ دی ہے کنہوں نے امام بخاری نے اور امام مسلم نے قال روایت ہے ادیب بن حاتم رضی اللہ سے اور عدی بن حاتم کون ہے ادیب بن حاتم وہ ہیں جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں وہی حاتم تائی جو ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں بھی معروف ہیں اپنی سخاوت کے لحاظ سے اور بنیادی طور پہ یہ مشہور و معروف تھے اربوں میں لیکن ان کی سخاوت اس قدر معروف ہوئی کہ ان کا تذکرہ اردو بولنے والے لوگوں کے ہاں بھی مشہور ہے اور معلوم ہے کس لحاظ سے جو دو سخاوت کے رحاظ. تو یہ کون یہ تھے یہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے ان سے رویت ہے وہ کہتے ہیں لما نزلت حتی يتبجن لکم الخیط من خیط کہ جب یہ ایت نازل ہوئی کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید داغا سیاہ داغے سے نمایاں ہو جائے وعدے ہو جائے یعنی کہ فجر تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے کہتے ہیں جب یہ ایت نازل ہوئی تو آمد تو عقال اسود و الاع عقال ان میں نے کشت کیا ایک سیاہ رنگ کی رسی کا اور ایک سفید رنگ کی رسی کا کیونکہ ایت میں لفظ کیا آیا تھا خیت البیت سفید آگا اور خیت الاسود سیاد داگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک سیاہ رنگ کی رسی لی اور ایک سفید رنگ کی رسی لی فجال میں نے یہ دونوں رسیاں اپنے سنہانے کے نیچے رکھ دی فجال اللیلی رات کے وقت میں ان دونوں کی طرف دیکھنا شروع ہوا بار بار دیکھتا کہ بھئی کب یعنی کہ واضح ہو میرے لیے فلاح یس سبین لیکن میرے لیے وہ سفید داغا واضح نہیں ہو رہا تھا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا فقد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے صبح کی نبی علی السلط والے کے پاس یعنی کہ صبح میں آپ کے پاس آیا فض کر تو تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی وقالا تو آپ نے فرمایا انما ان سواد علی کا سواد النہار کہ اس عید میں جو سفید دھاگے کا تذکرہ آیا ہے اور سیاہ دھاگے کا تذکرہ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد رات کی تاریخی یعنی کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریخی اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے اب یہاں پہ ہم نے کچھ مسائل پہ غور و فکر کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ ادیب بن حاتم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایتن نازل ہوئی تو تب میں نے سیاہ رسی کا کسب کیا اور سفید رسی کا کسب کیا تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کے رودے فرض ہوئے ہیں سن دو ہجری میں اور انہی دنوں کے یہ احکام ہیں اور یہ مسائل ہیں ادیب بن حاتم مسلمان ہوئے ہیں سن نو ہجری یا دس ہجری میں جا کر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایت نازل ہوئی تب ادی بن حاتم مسلمان نہیں تھے تو پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی تو میں نے کست کیا تو اس کا مطلب علماء کے نام نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی اس کے بعد جب میں مسلمان ہوا میں نے یہ ایت سنی تو سننے کے بعد میں نے کست کیا سیاہ رسی کا اور سفید رسی کا اور پھر میں رات کو دیکھنے لگا لیکن سفید رسی سفید جو دھاگا تھا وہ میرے لیے رات کو واضح نہیں ہوا مجھے نظر نہیں آیا تو یہ ان کی مراد ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن حکیم صحیح معنوں میں جاننے کے لیے اس کے حکام و مسائل سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے عربی زبان نہایت ضروری ہے کیونکہ جن کو صحیح معنوں میں عربی زبان نہیں آتی جب وہ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ان سے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اپنے لیے پڑھیں کوئی بات نہیں اچھی بات پڑھنا چاہیے لیکن آپ مفصل بن کر بیٹھ جائیں تو اس کے لیے آپ کو عربی سیکھنی چاہیے وہ عربی جس عربی میں قربان نازل ہوا ہے لیکن عربی زبان تنہا کافی نہیں ہے جو صرف عربی زبان پہ انحصار کرے گا اور نبی علی اللہۃسلام کی احادیث اور آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دے گا وہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ غلطی کر جائے گا یہاں پہ دیکھیے بن حاتم عربی تھے یا نہیں تھے عربی تھے عربی کے ماسٹر تھے ماہر تھے لیکن عید کی تفسیر اور عید کا صحیح مفہوم وہ نہیں جان سکے نبی علی سلاد اسلام کے پاس آئے آپ سے رجوع کیا تو آپ نے مطلب واضح کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر صحیح ایمانوں میں جاننے کے لیے آپ کی احادیث کی طرف رجوع ہے ضروری ہے اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا جیسا کہ کئی لوگوں سے یہ کام ہوا ہے آج کل کے زمانے میں جاوید غامدی کو لے لیں آپ انہوں نے کئی جگہ ٹھوکر کھائی ہے کس لیے نبی علی اسلام کی احادیث سے اعراض کرنے کی وجہ سے ایسے ہی ان کے استاد امین آسن اسلاحی یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ایک سوچ ہے جو نبی علی صد اسلام کی احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے آپ کی حادیث کو مانتے ہیں لیکن تب تک جب تک کہ وہ حدیث ان کی عقل کے مطابق ہو جو ہی حدیث ان کی عقل سے ٹکرائے گی یہ حدیث کو رجیکٹ کر دیں گے جبکہ میں اور آپ کیا کریں گے میں اور آپ کہیں گے میری عقل جو ہے وہ کمزور ہے وہ ناقص ہے حدیث سچی میری عقل جھوٹی تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی علی ست اسلام کی احادیث کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری ہے قرآن کریم کی درست تفسیر جاننے کے لیے اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ صحاب کرام کی عادت تھی ان کا یہ معمول تھا کہ جب انہیں قرآن حکیم سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو تو سے رجوع کیا کرتے تھے تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ قرآن حکیم سمنے کے لیے دین اسلام سمنے کے لیے صرف صالحین کی طرف رجوع کرنا نہ ضروری صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین تابعین تبا تابعین ان کے اخبال کو سامنے رکھ کر قرآ حکیم کو سمنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں کچھ کشبہ نہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے تعبین طبہ تابین, تابین معصوم نہیں ہے لیکن وہ ایک رائے پہ جب اجماع کر لیں اتفاق کر لیں تو پھر ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی اگر وہ اجماع ثابت ہو جائے تو اسے لیا جائے یہاں پہ یہ بھی وعدے کر دوں کہ عدی بن حاتم تائی کو یہ عید سمنے میں مشکل پیش آئی انہوں نے سمجھا کہ خیت البیز سے مراد سفید داغا ہے اور یہی لفظی معنی ہے اس ل... اے... یعنی کہ یہی لفظی معنی ہے ان دو لفظوں کا الخیت البیز کا معنی یہی بنتا ہے سفید داغا اور خیت رسوت کا معنی کیا بنتا ہے کالا داغا اور انہوں نے اس سے مراد کالا داغائی لی ہے رسی لی ہے لیکن نبی علی اصلاح فرمائی ہے اصل عدی بن حاتم بعد والے کے لفظ پر غور نہیں کر سکے وہ کیا ہے الخی الب فدر کا سفید داغا تو فدر کا سفید داغا کیا ہوتا ہے فدر کی سفید روشنی تو من الفجر کے لفظ نے وعدے کر دیا تھا الخیت البیت سے کیا مراد ہے میں یہ آخری وضاحت جو کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم واضح ہے لیکن انسان کئی دفعہ اپنی بشریت کی وجہ سے قرآن کریم کی عید کے تمام پہلوؤں پہ غور نہیں کر پاتا تو تب اسے کوئی نہ کوئی غلطی لگ جاتی اس کے بعد حدیث نمبر سات سو سیون زیرو سکس کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بلال ازان دیتے ہیں رات کے ٹیم تو تم کھاتے رہو اور پیتے رہو ان کے بلال کی اذان کی پرواہ نہ کرو یہ نہیں سوچنا کہ اذان ہوگی اب کھانا پینا بند ہو گیا بلکہ بلال کی اذان فجر کے ٹائم نہیں ہوتی بلکہ رات کے وقت ہوتی ہے چاہے وہ فجر سے ایک گھنٹہ پہلے ہوتی ہے یا آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے یا پون گھنٹہ پہلے ہوتی ہے جب ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے تو فرمایا بلال ازان دیتے ہیں رات میں فکلو اشربو تم کھاتے رہو پیتے رہو یعنی کہ ازان بلال کی ازان سن لینے کے باوجود تم کھاتے پیتے رہو تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے ابن امتوم یہاں تک کہ ازان دیں کون ابن امتوم یہ نبینا صاحبی تھے حمایت جب وہ اذان دیں اب ہے فجر کی اذان اب کھانا پینا کیا ہو جائے گا بند ہو جائے گا اب کھانے پینے کا عمل رک جائے گا یہاں پہ آیا ہے کہ پہلی اذان کون دیتے ہیں بلال اور دوسری زان کون دیتے ہیں ہاں ابن امر مختوم اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ پہلی اذان دیتے ہیں ابن امر مختوم اور دوسری اذان دیتے ہیں بلال اور دونوں آدی سنت کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو کیا ہم کہیں گے کہ احادیث میں تضاد ہے جیسا کہ حدیث کہتے ہیں نہیں یہ درست طریقہ نہیں ہے نبی علی اللہۃسلام سے آپ سے دو حدیثیں ثابت ہو جائیں تو ان کا آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا تو پھر کیا یہاں پہ کیا کہیں گے ہم تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلاطلام ان کی یوں محسوس ہوتا ہے کہ باری تبدیل کرتے رہتے ہوں گے کبھی بلال پہلی اذان دیتے ہوں گے ابن مکتوم دوسری اور کبھی ابن مکتوم پہلی اور بلال دوسری تو دونوں آدیث اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے اور اس حدیث سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبینا شخص کی اذان بالکل ٹھیک ہے کہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاک و ہند میں کئی علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ نبینا آدمی کی اذان مکرو ہے جبکہ نبی علی اسلام کے زمانے میں ابن مکتوم مسلسل اذان دیتے رہے اگر یہ مکرو عمل ہوتا تو آپ انہیں اس سے روک دیتے لیکن آپ نے نہیں روکا اس سے پتا چلا کہ یہ عمل درست ہے جب نبینا آدمی کی ٹائمنگ کے معاملے میں کوئی مدد کرنے والا ہو اسے درست وقت بتانے والا ہو کہ اب اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے اس کے بعد باب نمبر چھ باب روزے دار کب روزہ افطار کرے گا کب روزہ کھولے گا حدیث نمبر سات سو سات سیون زیرو سیون اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا رضی اللہ عنہ قال اسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر غرب اختر عمر بن خطاب رضی اللہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آئے ادھر سے کدھر سے ان مشرق کی جانب سے جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے وہ ادبر نہارنہ ہُنا اور دن چلا جائے ادھر سے کدھر سے مغرب کی جانب سے وغیرہ بات شمس اور سورج غروب ہو جائے سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے فقط افطر تو تحقیق روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا تو کتنی چیزیں آپ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں تین چیزیں رات آ جائے مشرق کی جانب سے دن چلا جائے مغرب کی طرف سے اور سورت غلوب ہو جائے تینوں کام ہو جائیں تو اب روزے دار کے روزے افطار کرنے کا روزہ کھولنے کا وقت ہو چکا اب اس کو روزہ کھول لینا چاہیے اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے یہ تین لفظ آپ نے کیوں بولے ہیں جب آپ نے کہہ دیا تھا اچھا کہ رات ادھر سے آ جائے رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے تو کیا یہ دو لفظ کافی نہیں تھے تو گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی دن ہوتا ہے لیکن اندھیرا چھا جاتا ہے کسی وجہ سے تو آپ نے اس لیے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ رات آ گئی ہے دن چلا گیا ہے اور سورج غلوب ہو گیا ہے تو پھر جو ہے روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ روزے کھولنے کا آغاز کب ہوگا اور روزہ کھولتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی چاہیے جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد جلدی کرنی چاہیے اگرچہ اس باری میں حدیث آگے آ رہی ہے تو تفصیلی گفتگو وہاں پہ ہوگی <coughs> باب نمبر سات باب اس السحور. السحور کو آپ یہاں پہ اصہور بھی پڑھ سکتے ہیں اصل میں اگر آپ اسور پڑھیں گے سین کے اوپر زبر پڑھیں گے فتح پڑھیں گے تو پھر یہ اس کھانے کو کہتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ سہری کے وقت کھاتے ہیں اور اسہور پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا شہری کرنا تو اس لیے باب استحباب السحور سحری کرنے کا مستحب ہونا ہے کہ سحری کرنا مستحب ہے افضل ہے سنت ہے سحری کرنی چاہیے حدیث نمبر سات سو آٹھ سیون زیرو ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان انس رضی اللہ عنہ قال عالبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سحرو فنفی صحوری برا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کرو فنف في السحور برا کیونکہ سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے کیسے برکت ہوتی ہے برکت کے پہلو کیا کیا ہیں اس بارے میں علماء کے نام نے لکھا ہے ایک تو برکت یہ ہے کہ شہری کھانا نبی علی اسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے اس وجہ سے ضرور صواب ملے گا دوسرا یہ ہے کہ شہری کھانے سے آپ کو قوت و طاقت ملے گی اور آپ روزہ اچھے طریقے سے گزار سکیں گے اور رودے کے دوران اچھی طرح اللہ کی عبادت کر سکیں گے تلاوت کر سکیں گے نفر پڑھ سکیں گے اور اس کے علاوہ شہری کھانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے تو جب آپ اللہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے یہودیوں کی مخالفت کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو ثباب ملے گا تو یہ چند مثالیں ہیں اس برکت کی جو شہری میں ہوتی ہے نبی علی اسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا تھا المبارک کہ بابرکت صبح کے کھانے کے لیے آؤ ان کے آپ نے اس صحابی کو دعوت آؤ میرے ساتھ صبح کا بابرکت کھانا کھاؤ اور وہ سحری کا کھانا تھا تو وہاں پہ بھی آپ نے اس کھانے کو کیا کرار دیا ہے بابرکت کرار دیا ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ شہری کیا کرو اگر آپ کچھ اور نہیں کھانا چاہتے کچھ اور نہیں پینا چاہتے تو پانی کا ایک گونٹ پی لیں اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ شہری میں جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں کھجوریں تو بہرحال شہری کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ یاد رہے کہ شہری سے مراد یہ ہے کہ آپ فدر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کھانا کھائیں یا پانی پی لیں اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کو آپ سہری نہیں کہہ سکتے سہری کا لفظ بولا جاتا ہے فجر کی انان سے کچھ دیر پہلے کے وقت کو سحری کہتی اور پھر سہری میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سہری کرنے والا آسانی سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وقت پہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے وقت پہ فجر کی سنتے اندا کر لیتا ہے تو یہ سارے وہ امور ہیں یہ جو شہری کی برکت کا نتیجہ ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حکم دیا ہے تو سہلو سحری کرو لفظ جو آپ نے استعمال کیا وہ امر کا ہے آرڈر کا ہے اور اصول یہ ہے علماء کے کے ہاں کہ قرآن میں کوئی آرڈر آ جائے یا حدیث میں کوئی آرڈر آ جائے تو وہ وجوب پہ دلال کرتا ہے یعنی کہ اس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے افضل نہیں بلکہ واجب ہے ضروری ہے لیکن یہاں پہ علماء علما نے کہا کہ تصا حلو یہ الفاظ اگرچہ آڈر کے ہیں امر کے ہیں لیکن یہاں پہ یہ امر جو ہے وجوب پہ دلاس نہیں کر رہا بلکہ استحباب پہ دلاس کر رہا ہے کہ سحری کھانا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے اب سوال پیدا ہوا کہ آپ نے کیسے یہ دعوی کر دیا کہ یہاں پہ یہ امر جو ہے یہ آرڈر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ سہباب کے لیے ہے تو اس کے بارے میں دلیل دیتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی علیہسات اسلام نے اور آپ کے صحابہ کے نے وشال کیا اور سہری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے تو اگر سحری واجب ہوتی تو آپ وصال نہ کرتے آپ کے صحابہ کے نام نہ کرتے بلکہ سہری تناول کرتے وسال سے مراد کیا ہے विसाल سے مراد یہ ہے کہ ایک روزہ آپ کا مغرب تک مکمل ہو گیا لیکن آپ نے افطار نہیں کیا آپ روزے کے آت میں رہے فجر تک آپ روزے کے ہاتھ میں رہے اور پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا اس کو کیا کہتے ہیں وشال. تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کنام نے وشال کیا شہری نہیں کھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ شہری کھانا واجب نہیں ہے شہری کھانا افضل ہے بہتر ہے سنت ہے یہ بابرکت چیز ہے لیکن واجب نہیں باب نمبر آٹھ باب استحباب تاجد الفطری روزہ کھولنے میں جلدی کرنا مستحب ہے باب کس بارے میں ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنے کا استحباب کے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اصر کے ٹائم روزہ کھولنے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج غلوب ہو جائے اب جلدی سے روزہ آپ افطار کر لیں کھول دیں اب یہودیوں عیسائیوں کی طرح مزید انتظار نہ کریں یہودی اور عیسائی سورج غلوب ہونے کے باوجود ایک ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے تب روزہ افطار کرتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کئی لوگ احتیاط کے نام پہ پانچ منٹ چار منٹ تین منٹ انتظار کرتے ہیں یہ احتیاط نبی علیٰ ستو سلام اور آپ کے صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے ان کی تعلیمات کے خلاف حدیث نمبر 709 709 ق اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق یقین کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخير ما عجلوا الفطره کہ لوگ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے کب تک جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ روزہ سورج غروب ہونے کے بعد جلدی سے کھول لینا نبی علی سلام کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے تو پھر ایسے لوگ خیر کے اوپر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حدیث کو ہم یہ دیتے ہیں تو یہ دینے کی وجہ سے بھی خیر پہ ہیں اور اس عدیج پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا فضل فرمائے گا اس لیے بھی وہ خیر کے اوپر تو آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے یعنی کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو جانے سے پہلے روزہ کھول لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا دوب گیا اب آپ مزید انتظار نہ کریں اب آپ جلدی سے روزہ افطار کر لیں اور ایک روایت میں آتا ہے جسے جناب ابو بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیونکہ یہودی اور عیسائی وہ افطاری میں روزہ کھولنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں اور اس حدیث کو امام ابو دعود نے روایت کیا ہے اس کے بعد باب نمبر نو باب منت اکلاس راپ ہے اس شخص کے بارے میں جو بھول کر کھا پی لے باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھول کر کوئی چیز کھا لے اور باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جو روزے دار کا روزہ توڑتی نہیں ہے باب ہے اس چیز کے بارے میں جو روزے دار کا روزہ توڑتی نہیں ہے حدیث نمبر سات سو دس سیون ون زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بھول کر کھا لے اس حال میں کہ وہ رودے کی آرت میں ہو جو بھول کر کھا لے جب کہ وہ رودے کی آرت میں ہو فل مسو تو اس پہ واجب ہے کہ اپنا روزہ مکمل کرے وسطا کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اس کو اللہ نے پلایا ہے اس حدیث سے ایک تو پتا چلا کہ جو بھول کر روزے کی میں کوئی چیز کھا پی لے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ اس کے روزے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے اپنے روزے کو اس کا مطلب ہے کہ اس کا روزہ اب بھی روزہ ہی ہے برقرار ہے تو ایسے آدمی کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی قزا ہے اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے اس روزے کو وہ مکمل کرے اور اس سے پتا چلا کہ یہ چیزیں ان کے بھول کر کھا پی لینا یہ چیزیں روزے کو نقصان نہیں دیتے اب تک جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں اس حدیث کے اس میں بھول کر کھانے کا ذکر ہے پینے کا ذکر نہیں ہے تو اس کتاب کے رائٹر اور مؤلف شیخ صالح شامی کہتے ہیں زاد مسلم ان او شریبہ امام مسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس میں پینے کا تذکرہ بھی آیا ہے او شریف کا او یا شریبہ پی لے تو اب حدیث کیسے ہو جائے گی کہ جس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہو اس پہ واجب ہے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اس کو اللہ نے پلایا ہے شیخ صالح شامی ہاں کہتے ہیں کہ یہ اضافہ مسلم سلم میں آیا ہے کہتے ہیں روایت مندل بخاری بلکہ یہ الفاظ امام بخاری کے ہاں بھی ایک روایت میں موجود ہیں اس کے بعد باب نمبر دس باب لا تقدم رمضان اب رمضان سے پہلے ایک روزہ نہ رکھے ان کے رمضان کے استقبال کے طور پہ رمضان سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لینا رمضان سے پہلے دو دن روزہ رکھ لینا یہ غلط ہے خلاف شریعت ہے یہ درست نہیں ہے حدیث نمبر 711 سیون ون ون اس کے بیان کرنے پر اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن ابی رضی اللہ عنہ صومه اليوم جناب ابو رینا سے ویت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے ایک یا دو دن کے روزے نہ رکھے تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے ایک دن کا روزہ نہ رکھے او یومینی یا دو دنوں کا روزہ نہ رکھے اللہ یقون ردن سوائے اس آدمی کے کان یسو مس جو اپنے روزے رکھتا تھا فل یا سم دار تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے اس کا کیا مطلب ہے ایک تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ رمضان کے استقبال کے طور پہ رمضان سے ایک دن پہلے دو دن پہلے روزے رکھنا کیا ہے غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن ایک آدمی کو رمضان سے ایک دن پہلے دو دن پہلے روزے رکھنے کی اجازت ہے وہ کون سا آدمی ہے جو پہلے سے آپ نے روزے رکھتا ہے اس کی مثال کیا ہوگی ایک آدمی سوموار کا روزہ رکھتا ہے ہر سوموار کا روزہ رکھتا اب رمضان سے ایک دن پہلے یعنی کہ انتیس شہبان کو کیا ہے سوموار ہے تو ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا رمضان سے ایک دن پہلے جمعرات ہے اور کوئی آدمی ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا کسی آدمی کا یہ معمول ہے کہ وہ دابودی روزہ رکھتا ہے دابودی روزہ کیا ہوتا ہے ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑ دینا اب اس کی یہ عادت ہے اور رمضان سے پہلے والا جو دن ہے یہ ان دنوں میں سے ہے جس دن اس کا روزہ بنتا ہے اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریر کی طرف سے یہ پابندی کیوں پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے بطور مسلمان آپ کے ہر آرڈر کو مان لینا جس سے آپ نے روک دیا اس سے دور رہنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ نے آرڈر کی حکمت بتائی ہو یا نہ بتائی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اللہ کا آڈر ہو یا اللہ کے رسول کا آڈر ہر آرڈر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کا آرڈر ایسے ہی ہے مثال کے طور پہ کئی بادشاہ ہوتے ہیں وہ ایسے آرڈر جاری کر دیتے ہیں یہ جی ثابت کرنے کے لیے کہ میری بادشاہ چلے گی میں جو بھی آرڈر دے دوں اللہ رب العزت کا کوئی بھی ایسا آرڈر نہیں ہے جس کو بے حکمت کہا جائے کہ کسی حکمت کے بغیر ہے اللہ کے ہر آرڈر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جس چیز سے اللہ نے روکا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور نبی علیم کے آرڈر جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو یہاں پہ کیا حکمت ہے علماء علم نے اس حکمت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے کچھ علماء نے کہا اس لیے شریعت نے چاہا کہ رمضان کے روزے اتنے ہی رہیں جتنے رمضان کے ایام ہیں رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ کے اس دن کو رمضان کے ساتھ ملایا نہ جائے دوسرے نمبر پہ شریعت چاہتی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے قوت و طاقت مل جائے آپ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے کے بغیر ہوں کھانا کھا رہے ہو اور آپ کا جسم اتنی توانائی حاصل کر لے جو رمضان میں آپ کے کام آتی رہے یہ اور اس طرح کی کئی حکمتیں علماء کے نے ذکر کی ہیں اب ہم آتے ہیں باب نمبر گیارہ کی طرف باب نہ عن الوصال وصال کی ممانخ وصال کا منع ہونا وصال سے آپ کا روکنا حدیث نمبر سات سو بارہ سیون ون ٹوف اس کے بیان کرنے پر اتفاق ہے کس کس کا امام بخالی کا اور امام مسلم کا عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال سے روکا وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے بتا چکا ہوں وشال سے مراد یہ ہے کہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھ لینا اور درمیان میں نہ افطاری کرنا نہ سحری کرنا اور نہ افطاری شہری رات کے کسی ٹائم کو چیز کھانا اور پینا یعنی کہ یکے بعد دیگرے آپ نے دو یا تین یا چار روزے رکھے ہیں اور درمیان میں آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں وشال کہ پوری کے کیا ہے جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ وسال ہے ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے کسی ایسی ازمائش میں ہیں جہاں کھانے پینے کے لیے آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو یہ پھر وسال مجبوری ہے یہاں پہ یہاں پہ قصدن آپ نے وشال نہیں کیا تو وسال جس کی یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے یہ وہ وسال ہے جو کچھ جان بوجھ کے کرتا ہے تو وشال کا مانا مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے اب میں بار بار لہد وشال وشال ہی استعمال کروں گا یعنی کہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھ لینا یعنی فجر سے لے کے فجر سے لے ایک دن کی فجر سے لے کے دوسرے دن کی مغرب تک یعنی کہ آج فجر سے آپ کا روزہ شروع ہوا مغرب کا وقت تھا روزہ کھولنے کا آپ نے نہیں کھولا فجر تک آپ نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا اب اگلی مغرب کے موقع پہ آپ افطاری کریں گے تو یہ دو روزوں میں وشال ہو گیا اور ہو سکتا ہے آپ تین روزوں میں ایسا کریں ہو سکتا ہے آپ چار میں ایسا کریں ہو سکتا ہے آپ پانچ میں ایسا کریں تو برال وسال کی ممانعت حدیث نمبر سات سو بارہ سیون ون ٹو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان رہی اللہ عنہ قال جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ الوصالی فی السومی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وسال سے روکا فقال لہو رضی اللہ المسلمین تو آپ سے مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا اِنَّكَ تواصل یا رسول اللہ یقیناً آپ وسال کرتے ہیں اللہ کے رسول یعنی کہ آپ ہمیں مثال سے روک رہے ہیں خود آپ وشال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس سے پتہ چلا صحابہ کے کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ نے ایک ہی شریعت اتاری ہے نبی کے لیے اور امتی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امتی کے لیے شریعت ایک ہی اللہ نے اتاری ہے اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو نبی علیہ وسلم صحابہ کے نام سے کہتے بھائی تمہاری شریعت اور ہے میری شریعت اور ہے لیکن ہوا کیا کہ چند مسائل ہیں جن میں نبی علی اسلام اس کو خصوصیت حاصل ہے باقی جو شریعت امتی کے لیے ہے وہی وہ آپ کے لیے ہے چند مسائل ایسے ہیں جہاں آپ کے لیے حکم اور ہے امتی کے لیے حکم اور ہے مثال کے طور پہ چار سے زیادہ شادیاں کرنا اس کی امتی کو اجازت نہیں ہے اجازت تو جہاں پہ خصوصیت تھی جہاں پہ آپ کا حکم امت سے مختلف تھا وہاں پہ آپ نے بتا دیا قرآن نے بتا دیا اور جہاں پہ شریعت خاموش ہے وہاں پہ جو حکم امتی کا ہے وہی حکم نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت کے آرڈر کے لحاظ سے وہاں پہ امتی اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ تو خود وسال کرتے ہیں تو صاحب بھی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ وسال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے ممنوع نہیں ہے صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ وسال کرتے ہیں تو ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم آپ کے نقشے قدم پہ چلیں آپ کی پیروی کریں اور یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو اس سے بھی پتہ چلا کہ نبی اور امتی کی شریعت ایک ہے اگر نبی کی شریعت اور ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے دھیان سے میرے نبی کے پیچھے نہ چلنا میرا نبی جو آرڈر دے اس پہ عمل کرنا لیکن میرا نبی جو عمل کرے اس پہ اس کی پیروی نہ کرنا کیونکہ میرے نبی کی شریعت اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو فقالمسلم مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے آپ سے کہا ان کا اللہ یقیناً آپ وسال کرتے ہیں اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا وہ مثلی تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے قرآن میں کیا آیا ہے قرآن میں آیا کل ان نما شر مثر حکم سورک کی آخری آیات کہ اے نبی آپ کہہ دیں ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں یوہا ہایہ لیکن میرے اوپر وہی نازر ہوتی ہے ان کے بشر ہونے کے لحاظ سے میں تمہاری طرح کا ہوں لیکن شان مقام مرتبہ کے لحاظ سے تم مجھے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں میرے اوپر تو وہی نازر ہوتی ہے مجھے اللہ نے وہی کے لیے منتخب کیا ہے لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے قرآن میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہے ان کے حدیث سے لگتا ہے کہ ہم آپ کی طرح کے نہیں ہیں یعنی کہ بشر ہونے میں بھی شان میں تو آپ کی طرح کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں لیکن بات ہو رہی ہے بشریت کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے بات میں نہیں کر رہا تو اس حدیث سے لگتا ہے کہ بشر ہونے میں بھی ہم آپ کی طرح نہیں ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اب کیا ایت اور حدیث میں تضاد ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی ایت میں اور نبی علی السلط اسلام سے ثابت شدہ کسی حدیث میں تضاد ہو جہاں کہیں تضاد محسوس ہو وہاں مسئلہ ہماری عقل کی کمزوری کا ہوگا ہماری ناقص عقل کا ہوگا یا وہ حدیث ضعیف ہو لیکن یہاں پہ تو حدیث بخاری مسلم کی ہے حدیث کو بھی ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ غور کیجئے قرآن نے عام طور پہ کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں شان کے لحاظ سے نہیں بشر ہونے کے لحاظ سے میں تمہاری طرح کا ہوں اور حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح کے نہیں ہو بلکہ آپ نے وہ چیز بیان کر دی جس چیز میں ہم آپ کی طرح نہیں ہیں آپ نے کہا تم میں سے کون میری طرح گزارتا ہوں پلاتا بھی ہے یعنی کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اور حدیث خاص ایک چیز بیان کر رہی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون میری طرح ہے بے شک میں رات گزارتا ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں امتی اللہ کے نبی کے ساتھ مل نہیں سکتے کہ نبی علی سات اسلام کو اللہ تعالیٰ رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے اور امتیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو گویا کہ آپ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم وشال کرنے میں میری پیروی نہ کرو حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو فتب یوں نہیں لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مجھے خصوصیت ہے یہ میرے خصائص میں سے ہے یہاں پہ مجھے سنا ملا ہوا ہے اس مسئلے میں تم میری پیروی نہ کرو کیوں جی آپ کی پیروی نہ کریں؟ فرمایا کیوں کہ تم میری طرح نہیں ہو تم وصال کرو گے تو تمہارے لیے مشکل تمہیں مشکل پیش آئے گی میں وصال کروں گا میرے لیے آسان ہے کیونکہ رات کو اگرچہ میں کچھ کھاتا نہیں ہوں اپنی بیگم سے کچھ نہیں لیتا گھر سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لیتا لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی اور یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ چند امور میں نبی علیہ السلاط والسلام کو خصوصیت حاصل ہے ان کے علاوہ دیگر امور میں آپ بھی شریعت کے پابند تھے جیسے کہ آپ کے امتی شریعت کے پابند اسی لیے آپ ان لوگوں پہ نراد ہو جاتے تھے جو آپ سے کہتے جی آپ کی تو بات ہی اور ہے یعنی کہ شریعت کو پر عمل کرنے کے لحاظ سے آپ کی تو بات ہی اور ہے مثال کے طور پہ آپ سے کہا گیا کہ صبح اٹھتے ہیں روزہ رکھنا ہوتا ہے جنابت کی حالت ہوتی ہے غسل واجب ہوتا ہے غسل کیا نہیں ہوتا اسی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں غسل کیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں آپ نے کہا میں صبح اٹھتا ہوں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور روزہ رکھ لیتا ہوں تو سوال کرنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں ہے آپ شدید ناراض ہوئے آپ نے کہا میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے تم میں سے سب سے بڑھ کر یعنی کہ میں شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں فلم تہول وسالی تو جب انہوں نے وشال سے رک جانے سے انکار کیا یعنی کہ وشال سے رکے نہیں کیوں نہیں رے جبکہ صحابہ کلام تو نبی علی اللہۃسلام کے حکم کے کیا آپ کے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے ادھر اشارہ ہوتا اور ادھر وہ آپ کے اشارے کی تعمیل کیا کرتے تھے تو یہاں پہ آپ روک رہے ہیں وہ رکے کیوں نہیں تو رامائے نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کلام نے یہ سمجھا کہ نبی علی السلط ہمیں روک رہے ہیں ہمارے لیے مثال کو حرام قرار نہیں دے رہے کیونکہ جب نبی علی صف کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے لیکن کبھی کبھی حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ نہیں تنظیم کے لیے ہوتی ہے ان کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے کہ تم یہ کام نہ کرو جیسے آرڈر کا لفظ عام طور پہ کسی لیے ہوتا ہے وجوب کے لیے اور کبھی کبھی استحباب کے لیے جیسا کہ میں نے مثال دی حدیث سات سو آٹھ میں عام طور پہ آپ کا آرڈر ہوتا ہے وجوب کے لیے کس پر عمل کرنا واجب ہے ضروری ہے لیکن کبھی کبھی وجوب کے لیے نہیں ہوتا لیکن جب وجوب کے لیے نہیں ہوتا تب وہاں پہ کوئی کرینا ہونا چاہیے کوئی دلیل ہونی چاہیے ورنہ اصول یہ ہے کہ آپ کا ہر آرڈر وجوب کے لیے ایسے ہی جب آپ روکیں پہلے میں نے بات کی ہے آپ کے حکم کی اب آپ کسی چیز سے منع کریں جب روکیں تو آپ کے روکنے کا مطلب یہ ہے کسی کام سے کہ یہ کام کرنا حرام ہے یہ عام اصول ہے لیکن کبھی کبھی آپ کی طرف سے روکنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہے بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کام مکرو ہے وہ کام کرنا کیا ہے مکرو ہے اور بہتر یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو ایسی نہیں کو کہتے ہیں تنظیم کے لیے تو صحابہ کے نے یہ سمجھا کہ آپ کا روکنا یہاں پہ تنظیم کے طور پہ ان کے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم وشال نہ کرو تم نہیں کر سکتے تو فلما ابو تو جب انہوں نے فلما ابوتھالی جب انہوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کیا تو واصل آپ نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا ان کے خود بھی کیا آپ تو پہلے بھی کرتے تھے صحابہ رام کو بھی کہا ٹھیک ہے کرو دی ان کے ساتھ آپ نے ایک دن وصال کیا سومر یومن پھر ایک دن اور کیا پھر انہوں نے کیا دیکھ لیا چاند دیکھ لیا یعنی کہ چاند نظر آ گیا ہوگا کس کا شوال کا رمضان کے روزے ختم ہو چکے ہوں گے دو روزے رہ گئے تھے تو ایک دن وشال کی آپ نے ان کے ساتھ دوسرے دن کیا پھر انہوں نے کیا دیکھ لیا چاند یعنی کہ چاند نظر آ گیا فقال تو آپ نے فرمایا لو تخرا لذت اگر چاند لیٹ ہو جاتا یعنی کہ اگر ابھی انتیس کی بجائے تیس کا ہو جاتا چاند لیٹ ہو جاتا لذت تو تو میں تمہیں مزید وسال کرواتا میں تمہیں مزید وسال کرواتا تو آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کہ اگر چاند لیٹ ہو جاتا تو میں تمہیں مزید وسال کرواتا صحابی کہتے ہیں بورا کہتے ہیں کیلی یہ الفاظ آپ نے ان سے کہے ان کو گویا کہ آپ ان کو سزا دینے والے ہیں. یہ وسال یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ کرنا تھا ان کو سزا دینے کے لیے کہ تم باز نہیں آتے آؤ پھر میدان میں کرو وسال کرو میرا مقابلہ لہم آپ نے یہ الفاظ کہے ان کو سزا دینے کے لیے ہی نہ ابین جب کہ انہوں نے وسال سے باز آنے سے انکار کر دیا تھا تو پھر آپ سزا دینے کے طور پہ ان کے ساتھ وصال کرتے رہے اور مزید یہ بھی کہا کہ اگر چاند لیٹ ہو جاتا تو میں مزید تمہیں وصال کرواتا تو بہرحال اس سے کیا پتا چلا کہ وصال کی اجازت نہیں ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ امور میں نبی علی اسلام کو خصوصیت حاصل ہے لیکن خصوصیت کا دعویٰ کرنے کے لیے دلیل چاہیے دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگ ان کو کوئی مسئلہ بتائیں اور اللہ کے کا حوالہ دیں کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے بھائی دلیل دو خاص ہے اصول یہ ہے کہ جو بھی حکم امتی کے لیے ہے وہی نبی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا دلیل ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کے نقشے قدم پہ چلو اگر نبی علی السلام کو خصوصیتیں حاصل ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے نقشے قدم پہ چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام میں اللہ کے رسول نے جو بھی عمل کیا وہ ہم کریں گے اس پہ عمل کرنا اگر آپ نے جواز کے طور پہ کیا تو ہم جواز کے طور پہ کریں گے اگر آپ نے استحباب کے طور پہ کیا ہم استحباب کے طور پہ کریں گے اگر آپ نے وجوب کے طور پہ کیا ہم وجوب کے طور پہ کریں گے اگر کسی کام سے آپ دور اس لیے رہے کہ وہ حرام ہے تو ہم بھی اس لیے دور رہیں گے کہ وہ حرام ہے اگر کسی کام سے آپ اس لیے دور رہے کہ وہ مکرو ہے تو ہم بھی اس لیے دور رہیں گے کہ وہ مکرو ہے لیکن جہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ چیز آپ کے ساتھ خاص ہے وہاں ہمارا حکم اور ہوگا اور نبی علی کا حکم اور ہوگا اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے آرڈر پہ عمل کرنے میں ہی خیر ہے آپ کے آرڈر پہ عمل کرنے میں خیر ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ رحمت اللہ عالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آپ صحابہ کرام کو وشال سے روک رہے تھے آپ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو کرنے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک ہیں اچھا اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میرے رب مجھے کھلاتا ہے ہے اور پلاتا ہے تو کیا آپ کے لیے کوئی جنت سے کھانا آتا تھا اس سے کیا مراد ہے اس مسئلے پہ علمائی کے نام نے گفتگو کی ہے کئی علماء کے نام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقن آپ کے لیے کھانا آتا تھا جو آپ کھاتے تھے اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی توانائی دیتا تھا جو توانائی اس کو ملتی ہے جس نے کھانا کھایا اور یہ دوسری رائے بہتر محسوس ہوتی ہے اگرچہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہم تعویل کر رہے ہیں لیکن آپ اس حدیث کو اور دیگر حدیث کو جب ملائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی رائے بہتر ہے کس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت آپ کو کھانا بیچتا تھا اور آپ کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے پھر وشال تو نہ ہوا کھانا میں اپنے گھر سے کھاؤں یا کسی کے گھر سے آئے یا ڈائریکٹ آسمانوں سے آئے جب کھانا کھا لیا تو کس چیز کا جبکہ آپ وشال کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے سے مراد حقیقت کھانا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قوت دیتے تھے جو قوت اس آدمی کو ملتی ہے جس نے کھانا کھایا ہو اور جس نے پانی پیا. اور اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی رائے ہے قیم اس بعد کو بیان کرنے کون سے امام ہیں امام بخاری عن جناب ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی علی سات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے اپ فرما رہے تھے لا تواصلو وصال نہ کیا کرو فاییکم اذا اراد ان يواصل فليواصل حتى سحر وصال نہ کیا کرو تم میں سے جب کوئی وصال کرنا چاہے تو وہ سحری تک وصال کرے اس سے پتا چلا کہ آپ نے مسلسل دو روزے بیچ میں کچھ کھائے پیے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں دی اس وصال سے آپ نے روک دیا لیکن آپ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ فجر سے آپ کا روزہ شروع ہو مغرب کے ٹائم آپ کچھ نہ کھائیں لیکن فجر سے اگلی فجر سے پہلے پہلے شہری کے وقت آپ کھا لیں یعنی کہ آئندہ روزہ جو ہے وہ شہری کے ساتھ اس کی آپ نے اجازت دے دی ہے آپ نے فرمایا لا تواصل تو و وصال نہ کرو تم میں سے جب کوئی وصال کرنا چاہے تو وہ وصال کرے حتہ سحر کب تک صحری تک قالو انہوں نے کہا جنہوں نے صحابہ کرام نے فانانک تواصل يا رسول الله بیشک آپ وصال کرتے ہیں اللہ کے رسول قال اپ نے فرمایا انی لست کہی عتیکم بیشک میں تمہاری طرح نہیں ہوں تمہاری طرح نہیں ہو اس کی وضاحت کیا ہے وہ فوراً وزاحت آ گئی ہے بے شک میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ مجھے ایک کھلانے والا کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا بلاتا ہے تو یہ حدیث اسی حدیث کے معنی میں ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بس یہ ہے اضافہ کہ آپ نے وصال کرنے کی اجازت دی ہے کب تک سحری کے وقت تک شہری ضرور کریں اگلے روزہ کی اور آپ کا وصال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دو روزے مسلسل آپ رکھے اس کے بعد باب نمبر بارہ باب المباشرہ المباشرہ کہتے ہیں جسم سے جسم لگانا بلقبلا بوسہ دینا یعنی کہ روزے دار کے لیے بیوی کے جسم سے جسم لگانا اور اسے بوسہ دینا یہ کیسا ہے اس بارے میں یہ باب ہے مباشرت کے دو معنی ہوتے ہیں ہماری اردو زبان اردو زبان میں کیا بلکہ آپ عربی میں کہیں مباشرت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ مباشرت یعنی کہ باقاعدہ جمع کرنا ہمری کرنا اور ایک ہے مباشرت کا معنی جسم سے جسم لگانا تو یہاں پہ مراد جسم سے جسم لگانا ہے یہاں مباشد سے مراد جمع کرنا نہیں ہے حدیث نمبر سات سو چودہ سیون ون فور خوف اس حدیث کو اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں امام بخاری اور امام مسلم ان رضی اللہ عنہ قالت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے وہ فرماتی ہیں کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم کہ نبی علیہ السلام بوسا دیا کرتے تھے اور مباشرت کیا کرتے تھے بدن سے بدن لگایا کرتے تھے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے وَقَانَ أَمْلَكَكُمْ لِئِلْبِهِ اور آپ تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنی خواہش پہ کنٹرول رکھنے والے تھے یہ حدیث آپ لے لیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی اللہ کے سرو کے ساتھ خاص ہے جناب ایسا بتا رہی ہیں لوگوں کو کہ نبی علی صلام بوسہ دیتے تھے روزے کے حالت میں اور جسم سے جسم بھی لگا لیا کرتے تھے لوگوں کو کیوں بتا رہی ہیں اسی لیے بتا رہی ہیں کہ یہیں کچھ امت کے لیے ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہ نہیں جی ایسی باتیں نہ کیا نہیں یہ تو نبی علیہ علیم کے ساتھ خاص ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتح بھی ہوں نہیں میرے نبی کی پیروی کرو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد رسول کہ نبی علی السلط کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اگر ہم نے اپنی مرضی سے کہہ دینا جی یہ آپ کے ساتھ خاص ہے بغیر دلیل کے تو پھر قرآن کی ان دو عیتوں کا آپ کیا کریں گے تو پتہ چلا کہ یہ چیز آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے یہی حکم امتی کے لیے بھی ہے اور یہ چیز آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کے مزید دلیل بھی میں دے دیتا ہوں دلیل نمبر ایک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علی السلط اسلام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں آپ نے پوچھا بھی کیا غلطی کی ہے کہنے لگے روزے کی حالت میں میں نے بیوی کو گوسا دے دیا ہے آپ نے کہا عمر مجھے یہ بتاؤ کیا روزے کی حالت میں تم کلی کر سکتے ہو کہا جی اللہ کا سر کلی تو کر سکتا ہوں فرمایا اپنی بیگم کو بھی دے سکتے ہو اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے دوسری حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں اور صحابی کا نام ہے عمر بن ابو سلمہ ان کے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ کے بیٹے عمر وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی علی السلام سے سوال کیا اور یہ عمر جو ہے آپ کے بیٹوں کی جگہ پہ کیونکہ جب آپ نے سلم سے شادی کر لیسلم سے شادی کر لی تو ان کے بچے آپ کے بچے بن گئے اور یہ وہی عمر ہے کون سے جو نبی علی السلات کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے خود ہی بتاتے ہیں تو میں کبھی کھانا پلیٹ میں سے ادھر سے پکڑتا کبھی ادھر سے پکڑتا تو آپ نے کہا تھا عمر جب کھانا کھانے لگو سب کیا کیا کرو بسم اللہ پڑھا کرو اللہ کے نام لیا کرو وکل بی دائیں کا دائیں سے کھانا کھایا کرو وکل بیما کا اور پلیٹ میں سے اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے تمہارے نزدیک ہے تمہارے سامنے تو یہ وہی عمر ہے تو یہ نبی السلام سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی بی کو بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں کس حالت میں روزے کی حالت اور آپ کے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں تو پتہ چلا شریعت کے ایسے مسائل آپ क्या سے پوچھ سکتے ہیں بلکہ پوچھنے چاہئیں تاکہ آپ غلطی نہ کریں ہم کیا کرتے ہیں ہم شریعت کے ایسے مسائل پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں اور ہم ساری گفتگو کرتے ہیں تو یہ عمر جو ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو آپ نے جواب دیا اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ تھا کہ کام بالکل کر سکتے ہیں بلکہ آپ نے کے جواب کا مفہوم یہ تھا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں اور انہوں نے بھی کہا تھا یہ کہ جو عمر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں تو آپ ناراض ہوئے تھے ان پہ اور تیسرے نمبر پہ جناب عائشہ رضی اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ روزے دار کے لیے اس کی بیوی کا کون سا حصہ حلال ہے روزے دار بیوی بی کے ساتھ روزے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا تھا جماع کے علاوہ ہم بسری کے علاوہ بیوی بی ہر طرح اس کے خامن کے لیے روزے کی حالت میں علاہ ہے اس کو امام درزاق نے رویت کیا اپنی مصنف میں تو خلاصہ ایک انام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی بی کو بوسا دینا یا اس کے جسم کے ساتھ جسم لگانا یہ جائز ہے لیکن یہاں پہ ایک اور رویت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو دعود اپنی سونن میں لے کر آئے ہیں اور دو ہزار تین سو سیاسی ٹو تھری جناب ابو راہ وہ کہتے ہیں کہ آپ علی السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اجازت مانگی روزے کی حالت میں بیوی کو بوسا وغیرہ دینے کی تو آپ نے اس کو اجازت دے دی دوسرا آدمی آیا تو اس کو آپ نے اجازت نہیں دی بلکہ منع کر دیا جناب ابو رحر کہتے ہیں ہم نے غور کیا تو پتا چلا جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا تھا وہ نوجوان تھا دوسری جانب امام ابن حضم کہتے ہیں کہ نبی علی اللہ جناب عائشہ کو رودے کی حالت میں بوسہ دیتے ہیں تو جناب عائشہ جوان تھی بوڑھی تو نہیں تھی کیونکہ اللہ کے رسکول فوت ہوئے تو ان کی عمر اٹھارہ سال تھی تو اس لیے اب کیا ہم کہیں گے آخر میں وہی کہیں گے جناب عیشہ نے کہا ہے کہ, وَقَانَ کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام اپنی خواہش پہ تم میں سے سب سے بڑھ کر کنٹرول کرنے والے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا ہے میں بیوی بی کو بوسا دوں گا تو معاملہ جماعت تک ہم اسری تک نہیں جائے گا تو وہ بوسا دے سکتا ہے جسم کے ساتھ جسم بھی لگا سکتا ہے لیکن جس کو خطرہ ہے کہ اگر میں بیوی بی کے ساتھ لیٹ گیا یا بوسا دیا تو معاملہ آگے بڑھے گا جمع ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو دور رہنا چاہیے اور بیوی بی کے پاس نہیں جانا چاہیے خصوصاً وہ لوگ جن کی شادی نہیں نہیں ہوئی ہوتی ہے نوجوان ہوتے ہیں بالکل اب یہاں پہ ایک اور سوال جو کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا اور بھائی پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بیوی بی کو بوسا دیتے ہوئے یا بیوی کے جسم کے ساتھ جسم لگاتے ہوئے اگر مزی کا پانی نکل آئے مرد کا یا عورت کا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا نہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا میں منی نہیں کہہ رہا مزی کہہ رہا ہوں ان کے وہ پانی جو لیس دار ہوتا ہے ڈیلا سا ہوتا ہے اور میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں یا ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تب نکلتا ہے اور اتنا ڈیلا سا نکلتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو پتا بھی نہیں چلتا بعد میں پتہ چلتا ہے البتہ اگر منی کا پانی نکل آئے میاں بیوی بی ایک دوسرے کے کوسا کو دے رہے ہیں جسم کے ساتھ جسم لگا رہے ہیں منی کا پانی نکل آئے تو پھر کئی علماء کے نام کے نزدیک بلکہ اکثریت کا نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے احتیاط کرنی چاہیے اکثر علماء کے نام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر میاں بیوی بی آپس میں بوسو کنار کر رہے ہیں اور منی کا پانی نکل آتا ہے تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا یہ اکثر کا فتوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ راجے ہے لیکن فتویٰ موجود ہے اس لیے خبردار رہنا چاہیے اس کے بعد حدی... باب نمبر تیرہ باب جنوبن روزے دار جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے یعنی کہ صبح میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہے جنابت کی حالت میں ہے غسل اس پہ واجب ہے غسل کیا نہیں ہے اور فدر کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جانا ہے فدر کے جان ہوئی اور آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ جب شروع ہوگا تب آپ جناب تو ایسے روزے کا کیا حکم ہے حدیث نمبر سات سو پندرہ اس حدیث کو اپنی ابھی کتوں میں جاگا دی کنہوں نے امام بخاری نے امام مسلم نے جناب عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلات وسلم کو فجر پاتی جب کہ آپ کیا ہوتے ظلم ہوتے نبی علی السلاۃ والسلام کو کے جب فجر طلوع ہوتی تو آپ اس وقت جنابت کی ہاتھ میں ہوتے یہ مطلب ہے فجر کی زان کا وقت ہوتا فجر کی جان شروع ہوتی تو آپ جنابت کی ہاتھ میں ہوتے اور مہینہ کون سا ہوتا رمضان کا فرد روزوں کا مہینہ اور مزید پہلے میں ترجمہ کر دوں کہ نبی علی السلاط والسلام کو فجر اس حال میں پاتی کہ آپ جنابت کی آخ میں ہوتے رمضان میں ایسا ہوتا من غیر من اور جنابت احتلام والی نہیں احتلام کے بغیر یعنی کہ میاں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنابت فیغ تسیل تو آپ کیا کرتے غسل کرتے وہ اور روزہ رکھتے جناب ایسا نے کیوں کہا ہے کہ احتلام کے بغیر یعنی کہ اگر احتلام کی وجہ سے کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو اس کا قصور نہیں ہے وہ اٹھا تو دیکھا جناب کہ وہ تو جنابت کی حالت میں ہے شلوار کو چیک کیا جنابت کی حالت میں ہے تو یہ معاملہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے لیکن جو بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے صبح میں نے روزہ رکھنا ہے جناب یہ ایسا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نبی علی سات والسلام رمضان کے مہینے میں فدر طلوع ہوتی تو کئی دفعہ جنابت کی حالت میں ہوتے فدر کی اذان کے بعد غسل کرتے اور روزہ بھی مکمل کرتے یہاں پہ لفظ کیا بولا جناب عیشا نے احتلام کے بغیر آپ جنابت کی حالت میں ہوتے احتلام کے بغیر کیا نبی علی السلاۃ السلام کو احتلام ہوتا تھا اس بارے میں کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا کیوں کیونکہ احتلام کے پچھے شیطان ہوتا ہے تو نبی علی السلاۃ وسلام احتلام کے حالت میں ہوتے تھے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ناؤد بلا نوب کے پیچھے شیطان تھا اس لیے ان علما کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا اور کچھ علما کرام کہتے ہیں نہیں, بالکل آپ کو احتلام ہوتا تھا کیوں کیونکہ آپ بشر تھے جیسے دیگر بشر ان کو احتلام ہوتا ہے دیگر انسانوں کو احتلام ہوتا ہے تو آپ کو بھی ہوتا تھا جیسے باقی انسان پیشاب کرتے ہیں تو ایسے آپ بھی پیشاب کرتے تھے جیسے دیگر انسان پخانا کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے جیسے دیگر انسان کھانا کھاتے تھے آپ بھی کھاتے تھے تو ایسے ہی احتلام کا معاملہ ہے جیسے دیگر انسان اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے تیسری رائے یہ ہے اور یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے کہ احتلام کبھی ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے اور کبھی ہوتا ہے شیطان کے بغیر تو آپ کو وہ احتلام نہیں ہوتا تھا جس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے ایسا احتلام نہیں ہوتا تھا جس کے پیچھے کیا ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے اور اس روایت سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو احتلام ہوتا تھا اسی لیے جو جناب کہہ رہی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کئی دفعہ فدر طلوع ہوتی اور آپ احتلام کی اور آپ جنابت کی عادت میں ہوتے احتلام کے بغیر یعنی کہ احتلام بھی آپ کو کبھی ہو جاتا تھا لیکن اس موقع پہ آپ احتلام کے بغیر بناوت کی آدت میں ہوتے تھے ان کے میاں می کے تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے کیونکہ یہ کہنا کہ آپ کو استعلام بالکل نہیں ہوتا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے البتہ یہ بات درست ہے کہ شیطان آپ پہ غالب نہیں آ سکتا تو اس وہ احتلام جس کے پیچھے شیطان ہو وہ آپ کو نہیں ہوتا تھا کئی دفعہ احترام اس کے بغیر بھی ہوتا ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں <coughs> مثال کے طور پہ <coughs> انتہائی سردی کی وجہ سے استعلام ہو جاتا ہے یہ ایک مثال دے رہا ہوں اسلام کے کئی حالات ہوتے ہیں تو نبی علی اسلام کو وہ احتلام نہیں ہوتا تھا جس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے بر مسئلہ ایسے یہ ثابت ہو گیا کہ آدمی صبح اٹھے اور اس کے پاس ابھی نہانے کا ٹائم نہیں بلکہ شہری کھانے کا ٹائم ہے اور وہ اتنا وقت ہے کہ وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے تو پہلے کیا کرے سیر کھائے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے چاہے فجر کی اذان شروع ہو چکی ہو چاہے فدر کی ادان کے بعد غسل شروع کرے لیکن فجر کی نماز کو ضائع نہ ہونے دے جلدی سے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے بعد جو حدیث ہے وہ طویل ہے اس کے اوپر کافی وقت لگے گا اس لیے آج کا درس ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علی ساط و کی یہ احادیث پیار و محبت سے پڑھنے کی سننے کی سنانے کی توفیق دے میں آج ہی کسی بڑے عالم دین کا کلیپ سن رہا تھا جو مث نبی میں درس دیتے ہیں ڈاکٹر سلیمان روحیلی حافظہ اللہ وہ فرما رہے تھے نبی علی صاحت اسلام کی احادیث کے تعلق سے کہ ہم سب کو اللہ کے رسول علی سطد السلام سے محبت ہے اور جس کو جس سے محبت ہو اس کو اس کے کلام اس کے گفتگو سے بھی محبت ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیٰسلام کی حادیث سے محبت کریں پیار و محبت سے انہیں سنیں انہیں پڑھیں بار بار پڑھیں اور ہمیں اتنی محبت ہو کہ ہمیں احادیث پڑھنے کا لطف آئے مزہ آئے اللہ رب العزت ہمارا ایمان بڑھائے اور اللہ کرے کہ ہم اسی انداز سے احادیث کا مطالعہ کرتے رہیں ان شاء اللہ درس میں یہ احادیث مکمل کریں گے و اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین